ان شاء اللہ وہیں سے ہم شروع کریں گے جہاں پر توقف کیے تھے مغرب کی نماز سے قبل باب الفتیا و ماں پی ہی میں نشد میں کتنا احتیاط کرنا چاہیے اور جو بد احتیاطی کرتے ہیں ان کے لیے کس قدر سختی آئی ہے اس چیز کا ذکر اس میں بعض آثار کے ذریعے سے کیا جائے گا شاید آپ لوگ سب کو آ مل گئی ہو کتاب آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ یہ اثر ابو ربی اللہ عنہ سے یہ حدیث ربی اللہ عنہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتا من غیر حبت فإنما علی من افتا غیر فانما علی اب جیسے کسی, سے, کسی نے آپ سے پوچھا اس کی مثال یوں سمجھی اس کا ترجمہ پڑھنے سے قبل کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو آپ نے کہا ہاں طلاق واقع نہیں ہے یا آپ نے کہا طلاق واقع ہو جائے گی اس کی دلیل آپ نے یہ دے دیا کہ آدمی ہنسی مذاق میں تھوڑی نہ طلاق دیتا ہے غصے ہی میں طلاق دیتا ہے طلاق کیوں نہیں ہوگی ایک مثال ہے یہ اور آپ یہ کہتے ہیں اس کی دلیل میں شاید کہ میں نے یہ سنا ہے کسی عالم سے کسی نے کسی درس میں میں نے سنا یا کوئی نہ کوئی تقریر یوٹیوب ٹیوب کو سنا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ طلاق ہو جائے تو اسی کو کہتا ہے من اف بغیر بیگئی بغیر کسی تحقیق کے کوئی فتوا نقل بھی کرے تو اس کو بہت خطرناک عذاب ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اف بفتیہ من غیر وی کہ جو ایسا فتوا دے جس کی کوئی دلیل نہیں ہو تحقیق نہیں ہو تو اب اس فتوے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے فتوا دیا یعنی کوئی بھی اگر آپ فتوا دے رہے ہیں اور اس کی تحقیق آپ کے پاس نہیں ہے اگر وہ فتوا غلط نکلا تو جتنے لوگ اب اس کے اوپر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کے کندھے پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ویسے جس مسئلے کا میں نے ذکر کیا ہے سبیر مثال مثال کے طور پر کہ غصے میں طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ قبل ابن عمص رحمہ اللہ اور بھی دیگر علماء نے عادث سے عادث کی روشنی میں یہی کہا ہے کہ غصے کی حالت میں دی گئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے اور یہی راجح قول بھی ہے دلیل کی روشنی میں تفصیل کے لیے آپ اپنے یہاں کے علما سے رجوع کریں تو کوئی بھی فتویٰ آپ دے نہیں سکتے تو اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ فتوا ہم نقل تو کر سکتے ہیں جیسے کسی بھی عالم نے دیا جیسا ابھی بار بار دوران درس نہ ہمارا شیخ امتحمین شیخ کو شیخ کو تو فتویٰ دینا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ سے, آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں مسئلے کا کیا حکم ہے اور آپ نے برجستہ کہہ دیا جائز ہے نا لیکن آپ نے شیخ کو پڑھا ہے یا کسی عالم سے سنا ہے اور آپ بالکل یقین پر ہیں کہ آپ نے یقینا سنا ہے تو آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں کہ فلاں شیخ کی کتاب میں فلاں اس کی کتاب میں ہم نے سنا ہے وہ ایسا کہتے ہیں لیکن تمہاری تمہارا پس منظر کیا ہے اس سوال کے پیچھے مجھے نہیں پتا کسی بڑے عالم سے پوچھ لو پس منظر اور پیش منظر کو دیکھ کر کے وہ تم کو صحیح جواب دیں گے اور تمام چیزیں جو ہیں اس کو ملاحظہ کر کے تم کو صحیح جواب عطا کیا جائے گا ان کے پاس ان کے پاس جاؤ تو آپ عوام الناس کو علما سے جوڑنے کی کوشش کریں علما سے کیونکہ جب انسان گاڑیاں شاہراہ پر چلاتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ڈرائیو کرتا ہے لیکن جب اس کی گاڑی پگڈنڈی پہ اترتی ہے اوبر خبر زمین پہ اترتی ہے تو وہاں پر ہلاکت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر مستق روڈ بالکل آرام دہ روڈ نہیں ہوتا تو جن کے پاس علم کم ہوتا ہے ان کی مثال پگڈنڈی کی طریقے سے آپ عام شہرا جوڑ دیں علماء سے جوڑ دیں ڈائریکٹ جہاں سے آپ سہرابی حاصل کر رہے ہیں ان سے کر لیں کم سے کم یہ تو ہوگا آپ گناہ سے بچ جائیں گے جس چیز کے آپ اہل نہیں ہیں اس کے اندر آپ گفتگو کرنے کی کوشش نہ کریں جابر جاگر نژ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ صحابہ میں مفتیان صحابہ جو تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما جو کہ امر ربی اللہ عنہ کے فرزند تھے بیٹے تھے جابر بن زید کہتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کی جابر بن زید سے یہ فقیر ہیں سبع سبعہ میں سے جابر بن زید رحمہ اللہ سات فقیوں میں سے ایک ہیں جو مدینے میں تھے اور اہل علم, جا اہل علم جانتے ہیں کہ ان سات فقیحوں کا مقام کیا مطلب مقام کیا ہے ان کا فضل کیا ہے جابر ابن زید کہتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو فقال اللہ جابر ابن زید فقیق تھے لوگوں کو مسائل بتاتے تھے زید ابن خارجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے مسائل بتاتے تھے لوگوں کو فقی تھے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صحت کیا ان کو یا ابش عطا یقنیت ہے ان کی ان کی جابر ابن زید کی جو بیان کر رہا ہیں ان کو کہا ان کب انفقا البسرا کہ زید اے زید تم بس جابر تم بسرا میں رہتے ہو تم بسرا کے فقہا ہو فلاں اللہ بے قرآن اناط فتوا دو تو قرآن مجید کی دلیل کو سامنے رکھو دلیل واضح ہو او سنتاً ماضیہ فتوا کسی سنت پر بیس ہو یا قرآن مجید پر بیس ہو اس کی بیس قرآن و حدیث ہو اپنی جانب سے فتوا مت دو فَإنَّكَ ان نہ کہ ان پانچ رضا علی کا حلق اگر اپنی رائے سے فتوا دیا تمہارا فتویٰ قرآن حدیث سے مبرہ نہیں ہے مدلل نہیں ہے تو خود بھی ہلاک ہوگے اور جس کو فتوا دو گے وہ بھی ہلاک ہو گئے اور جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی چند صحابی نکلے ہوئے تھے تو ایک زخمی ہو گئے تیم کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو بعض صاحب کرام نے کہا کہ تم تیمم نہیں کر سکتے تم حصول ہی کرو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ان کی وفات ہو گئی اس وجہ سے تو نبی صلی اللہ عصل نے بد دعا فرما دی صاحب کرام قاط القم اللہ اللہ تمہیں غارت کرے نہیں معلوم تھا تو پوچھ کیوں نہیں لیا کن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر پتا ہے جن لوگوں کو اللہ نے کہا جن لوگوں کے بارے میں وکل واد اللہ الفسنا ان تمام ایک ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا وہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوقار مجلس میں بیٹھا کرتے تھے پھر بھی غلطی سے کسی کو بتا دیا اور انہوں نے اشتہار کیا وہاں پر اور ان کا خطا غلط ہو گیا خطا ہو گیا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاط القم اللہ اللہ تمہیں برباد کر دیا قتل تم تم لوگوں نے اس کو مار دیا اگر تمہارا یہ فتوا نہیں ہوتا تو بیچارہ نہیں مرتا سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے خلاف کس قدر سخت رویہ رکھا انہوں نے جب صحابہ کرام نے اصول کے خلاف ورزی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا اس کے خلاف ورزی کی. تو جب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق نہیں دے رہے ہیں کہ تم بلا علم فتوا دو جب تک کہ اہل علم کی طرف رجوع نہیں کرو ہم اور آپ کس خانے میں آئے تو اس لیے اہل علم کا دامن پکڑنا ساتھ پکڑنا اس یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو نبی سے زیادہ فوقیت دینے لگے بالکل نہیں لیکن علم کا جو سیا ہے ان سے ملتا ہے ہم تحقیق کریں گے ان سے مسائل دریافت کریں گے ان مسائل کی دلیل پوچھیں گے ای وجہ استدنال پوچھیں گے اگر آپ کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اور جا کر کے اگر کسی کو فتویٰ نقل کرنا ہے جو آپ کی زبان جانتا اور آپ کی زمان فلاں داری نہیں جانتے یا عالم نہیں جانتے اس کو سمجھ کر کے لکھوا کر کے تب آپ اس کو نقل کریں یہ احتیاط کا تقاضا ہے کیونکہ جو بات آپ نقل کر رہے ہیں سامنے والا عام آدمی اس کو اللہ اور اس کے رسول کا دین سمجھ رہا ہے اور اللہ اس کے رسول کا دین وہی ہے جو اللہ نے جبری علیہ السلام کے ذریعے سے اس زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہمارے اور آپ کے اوپر نازل نہیں کیا اس لیے کوئی بھی بات بولیں تو ضروری ہے کہ وہ بات اسی مشکات اسی چراغ کی روشنی ہو جس چراغ کو اللہ رب العالبین نے غار خیرہ کے اندر روشن کیا تھا تو جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں بغیر قرآن و حدیث کے فتویٰ دیتے ہیں خود بھی ہلاکت و بربادی میں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت و بربادی میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بلکہ آپ کسی کو بھی یہ شرم نہیں آنی چاہیے بات سلب سے منقول ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو یہ آدھا علم ہے کہ آپ کہتے نہیں معلوم بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی صحیح حدیث سے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون ہے اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ کون ہے یہ حدیث معلوم ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ادری میں نہیں جانتا پھر جبریلا جبریل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو نبی احسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبری نے کہا مجھے بھی نہیں پتا میں پوچھ کر کے آؤں گا تو بتاؤں گا آئے پوچھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السائل سوال پوچھنے والا کہاں ہے اس کو لایا گیا کہا تم نے پوچھا تھا اہ برانی جبریل ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے کون تمام نبیوں کے سردار ڈائریکٹ سیرا جڑا ہے اللہ رب العالمین سے پلکیں ہلتی نہیں دل میں کوئی تمنا بیدار نہیں ہوتی کہ اللہ وہی نازک کر دیتا ہے وہ نبی کہہ رہے ہیں جو تمام نبیوں کے ہر چیز کے اندر سردار ہے علم بھی سب سے زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں لا عدلی مجھے نہیں پتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تمبی کر دی گئی تھی سورہ سورتحت کے اندر کہ ولا تقولی کہ اگر کوئی چیز آپ کو کل کرنا ہو یا بعد میں آپ کسی چیز کو کہنا چاہتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کہہ کر کے کیا کریں کسی کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پتا تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہیں پتا کہہ دے مجھے نہیں معلوم ہے سوال کا جواب ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو ہماری تو کوئی شان ہی نہیں ہے پھر کس شان کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کہہ دینے سے نہیں پتا کہہ دینے سے کمی ہو جائے گی کون سی شان ہے کون سی شان ہم بگھارتے تو میرے بھائیو لا ادری کہنا نسب العلم ہے اور یہ بات امام ملک رحمہ اللہ کے بارے میں ابھی ابن وحب کے حوالے سے گزری ابن وہد رحمہ اللہ محدود بھی تھے اور ہمارے بھی ایک محدث ہے مدینہ میں جن کو محدث المدینہ کہتے ہیں شاہ عبد المحسن القباد حبیضہ اللہ شاید کوئی ایسا درس ہوگا جس میں سوال کیا جاتا ہو اور کوئی نہ کوئی سوال میں وہ کہتے ہیں لا ادری بلا جھجھک لا ادری نہیں پتا لوگ سوچتے ہیں کہ پوری زندگی حدیث میں گزار دیا مسئلے میں گزار دیا یہ ایک عام سا مسئلہ لگتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں پتا ہے آپ کو عام سا لگتا ہے لیکن کیا پتا ہے کہ اس کے اندر سنگینی کتنی ہو تو اس لیے میرے بھائیوں کسی بھی اسلامی بات قرآن حدیث کی بات کو نقل کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ اگر غلط ہوئی تو اللہ آپ سے پوچھے گا اگر ہم کو اور آپ کو جواب دہی کا خوف ہے تو نقل کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ہم سے پوچھا گیا تو انہوں نے سر جھکا لیا سامنے والے نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سوال سنا نہیں تو انہوں نے پھر ٹوکا کہا بھائی میں نے سن لیا تھوڑی مہلت دو اور فکر کرنے دو ایسا تھوڑی نہیں کہ ہم کو ہر سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جب ہم قرآن حدیث میں دیکھیں گے اس کا جواب ہے تو دیں گے نہیں دیکھے نہیں ملے گا تو ہم کہیں گے نہیں پتا یہ صاحب کرام کا عمل تھا ان کا طور طریقہ تھا اگر اسی طریقے کو اپنائیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور آسان انداز میں سہل انداز میں ہم اسلام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں یہ باب ہے کہ بابن فل یوپتی نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا جوا... سوال ہو جس کا انہوں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں شاید ہی کوئی ایسا سوال کیا گیا بلکہ جو لوگ داوا سینٹر سے جڑے... جڑے ہوئے تھے یا جڑے ہوئے ہوں ہندوستان میں تو وہاں پر کوئی جواب اگر نہیں معلوم ہے کسی سوال کا تو اس سوال کے جواب کو کیسے لینا ہے یہ سکھاتے ہیں یہ آپ کو سکھائیں گے کچھ دعوت انٹرسٹ ایسے ہیں کہ اگر کسی سوال کا جواب نہیں معلوم ہے تو سامنے والے کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے اس طریقے سے وہ سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں اس بارے میں سُنیے کیا آطار ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن سیکھنا ہو تو ام ابن ام عبد سے سیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑے کبار صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی ٹانگ کافی پتلی تھی ایک مرتبہ مسواک کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑے ہوا کی وجہ سے ان کی چادر ہٹ گئی یعنی اظہار جو لنگی تھی وہ ہٹ گئی ایک دم پتلی سی پنڈلی دکھائی گی صحابۂ کرام کو تو, تو صحابۂ کرام ہنسنے لگے نہایت پتلی سی نہایت پتلی پنڈلی وہاں پر نبی صلی اللہ اللہۃ عبدال مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ بیان کیا اور کہا کہ اس کی پنڈلی کا تم ہنستے ہو اتنی چھوٹی سی پنڈلی ہے اس وجہ سے ولّہ اللہ کے قسم اللہ کے نزدیک اس پنڈلی کا وزن اخت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے قسم اس پنڈلی کا وزن اخت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے ایک معمولی سی پنڈلی اس کے اندر وزن کہاں سے آیا ایمان سے وزن کہاں سے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروی سے وہ وزن پیدا ہوا کہ عہد پہاڑ جس کے بارے میں میں نے کہا آٹھ کلومیٹر لمبا ہے کتنا چوڑا ہے جس عہد کی عظمت کا بھی ذکر آیا ہے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عہد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اتنا بڑا پہاڑ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد بن مسعد رض اللہ عنہ کے پنڈلی اس عہد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے اللہ کی نگاہ میں کس چیز میں اس چیز ان کے پنڈلی کو وزنی بنایا وہی ایمان نے ایمانی قوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی اقتباء فرما بدابی یہ وہ صحابی تھے وہ کہتے ہیں انی یوفتی نا سفی کل یوستہ لمجن جو ہر سوال کا جواب دے پاگل ہے ہر سوال کا جواب دے پاگل ہے اور جو محفل جمع کے کہہ ہمت ہے تو سوال کرو اس کے بارے میں ابھی گزر چکا ہے صحابہ کے تابعین کے آتا بچتے تھے مستقبل فنا سے پوچھ لواہ چاہتے تھے کہ فلاں آدمی جواب دے دے خط بہت خطرے والا راستہ ہے پرخطر راستہ ہے خطروں سے دھرا ہے ایک ایک جملے میں پوچھے جائیں کیسے تم نے کہہ دیا تو اتنا پرخطر راستہ آپ اتنا جرا کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں ایک علی سو غیب ہے اور بعض اثر بھی ہے ابو دردار رضی اللہ انہوں سے اجراء کم فتیا اجراؤ کم عالمار فتیا کے اوپر فتوا دینے کے اوپر وہی جرد کر سکتا ہے جسے بہادری ہو یا شوق ہو جہنم میں جانے تو یہ بڑا پرخطر راستہ ہے فوراً حلال حرام جائز ناجائز نہیں کہیں جو اس کے ماہر ہیں آپ ان کی طرف ان کو بھیجیں کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وہاں پر گزاری ہے وہاں بھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کو علم کی خوشبو مل جائے گی تو خود بھی اگر جہالت میں ہیں تو اپنی جہالت کو ہم لوگ سب دور کریں اور جو اصل علم ہے اس کی طرف رجوع کریں تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اور تھا کہا کہ جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ مجنون تو یہ ہوتا ہے کہ جواب دے دیجئے ہر سوال کا یہ دعوا سینٹر کی بات کر رہا ہوں یہاں کی نہیں اپنے ہندوستان کی اور نہیں جواب دے سکتے ہیں تو مائک نمبر دو کو جس سے سوال کیا جا رہا بند کروا دیجئے مصروف بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر صرف عبداللہ آئے حدیث کی سند میں تو اس سے مراد عموماً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عمل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عمل ورنہ اگر صرف عبداللہ نے فرمایا اور وہ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں عموماً حدیث کی صنعت میں تو ان سے اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عمروخ جو ہے یہ ان کا نام مسروخ ہے چوری کر لیا گئے کسی بھیڑ میں ان کو کسی نے چورا لیا گا. تو اس لیے ان کا نام مسروخ پڑ گیا کہ چوری کیے ہوئے سخت تو عبداللہ بن رسول رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رسول رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ان کا قول ہے اثر ہے من عَلِمَ منکم فل یقل بح تم نے کہا جو جس بات کو جانتا ہو اور علم اسی کو کہتے ہیں جو بیز ہو قرآن اور حدیث اور فہمیں سلقتا اس کی بنیاد ہو ہوا میں نہیں ہو علم کی بنیاد قرآن حدیث ہو اگر آپ جانتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے سو پرسینٹ جانتے فل یقین لوگوں سے بیان کرتے وہ فل لا يعلم اللہ عالم اور جس چیز کے بارے میں اسے علم نہیں ہے یا میں مبتلا ہے تو اس کے بارے میں کہا دے اللہ عالم اللہ زیادہ جانتا میں نہیں جانتا اور اس کے بعد انہوں نے کہا العالم اذا سئل عما لا آلم قال اللہ عالم کہا ایک عالم کی یہ پہچان ہوتی ہے عالم کی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہے تو فوراً کہہ دے اللہ عالم یا یہ کہے کہ میں رجوع کر کے بتاتا ہوں یعنی اللہ کے دین کی طرف جو علماء نے لکھا ہے حدیث میں بیان کیا یا اس کی توجہ جو بیان کیا ہے ان دونوں حدیث کا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم ان کی توجیحات کو دیکھ کر کے جو سلف کیا ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ عالم کہہ دے اگر آپ کہیں گے ہم کو نہیں معلوم ہے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے اور آپ گمراہی سے اور خود اپنے کندھے پر گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے محفوظ رہیں گے اور انہوں نے ایک آیت کا ذکر کیا استدلال کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول سے کہا لا تم علیہ اے نبی کہیے قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لوگوں سے کہ میں جو یہ دعوت دے رہا ہوں دعوت کا معاوضہ نہیں مانگ رہا میں تمہاری جیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں یا میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے کتنا پرووائڈ کرو گے فلاں پچاس ہزار دے رہا ہے تقریب کا آپ پینتالیس دیں گے تبھی ہم آئیں گے اور پہلے اکاؤنٹ میں ڈالیے تو آئیں گے تو ایسی بھی کم منگی نہیں چلے گی لس علکم علیہ ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ب... یعنی عموماً یہ اشکار پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہوگا تو پھر وہ دعوت کیسے کریں گے تو جب ذریعہ معاش کی بات ہے نہ کہ سوال کرنے کی بات مانگنے کی بات آپ ذریعہ معاش میں کئی نوکری کر سکتے ہیں کسی جگہ پڑھا سکتے ہیں آپ کو وہاں کافی نہیں ہے جہاں پر کافی ہو رہا کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ باغات کا مطالبہ کیجئے اس سے اقتداری کی جو صورت ہوتی ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں غلط بنتی ہے تصویر غلط جاتی ہے پیغام غلط جاتا ہے کبھی اخلاص اللہ کے ساتھ کام کر کے دیکھے پھر اللہ مدد نہیں کرے تب تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی تو وسلم نے کہا ماں جا من الما علی و انتلم تشریف ہو, ہو, ہو اگر بغیر مانگے ہوئے تمہارے پاس کوئی مال آتا ہے تمہیں اس کی رغبت نہیں کی نہ تم نے سوچا ملے گا لیکن ایسی ہی آ گیا فخ ہو, ہو لے لو تجارت وغیرہ کا اور جو نہیں وہ مال ہے فلاں اور جب نہیں آتا ہے تو اس کے پیچھے مطلب ہو کہ اتنا دیجئے گا ایک سیکریٹری رکھے مولانا صاحب کو کچھ نہیں چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں نا مولانا صاحب کے گھر میں بچہ وغیرہ ہیں دائی ہے ان کے گھر میں اتنے افراد ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو جانتے ہیں پانچ ہزار میں کچھ نہیں چلتا ہے پانچ ہزار تو ایسی ٹکٹ میں چلا جاتا ہے اس قسم کے مطالبے سے پرہیز کریں دعوت کریں تجارت مل نہوکم آئی اجرا میں اس دعوت پر تم سے کوئی بھی اجر نہیں مانتا ہوں وہ میں ان انا کسی سوال کے جواب میں تکلف سے کام لیتا ہوں نہیں معلوم میں پھر بھی کہہ رہے ہیں شاید اس قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے شاید اس قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے یہ بات ثابت کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے ہر ایک چیز کو واضح طور پہ بیان کیا آپ کو نہیں پتا ہے قرآن حدیث موجود ہے سلف کی توجیحات موجود ہے کھولیے پڑھیے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں علماء موجود ہیں الحمدللہ للہ آپ ان سے رابطہ کیجئے اور پورے مسئلے کو سامنے رکھیے صورت مسئلہ کو واضح کیجیے علما جو تفصیل آپ کو بتائیں اس پوری تفصیل کو خود اچھے سے سمجھ لیں پھر دوسرے تک اسی اچھی صورت میں پہنچانے کی کوشش کریں <تص> تکلق نہیں کریں زبردستی کا جواب نہیں دیں کہ خود بھی مشکوک رہے شک میں مبتلا رہے اور سامنے والے کو بھی شک میں مبتلا رہے اور امام شاہ کہتے ہیں جن کا ذکر ذکر فقیر بھی تھے محدد بھی تھے کہ کوئی یہ کہتا ہے لا عالم کسی مسئلے میں اگر نہیں پتا ہے کہہ دیتا ہے لا عالم سب کے سامنے یہ آدھا علم کیوں آدھا علم ہے کیونکہ اپنے آپ کو گمرہی سے آپ نے بچا لیا ہلاک ہونے سے بچا لیا تو انسان کے علم کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمرہی اور ہلاکت کی جگہ سے بچا ہے یہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے اور اگر اس میں ڈالے تو یہ اس کے جاہل ہونے کی واضح اور بین دلیل ہے اس کے بعد جو باب ہے اچھا باب ہے یہ اثر گرچے موقوف ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے اس باب میں لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ اثر حکمن مرفو ہے کیا ہے پہلے باب دیکھتے ہیں باب تغیر الزمان طبیر وماط حفیظ باب زمانے کے بدلنے کا اور اس میں کیا کچھ نئے مسائل سامنے آئیں گے اور تباہیوں کی صورت میں کیا کیا سامنے آئے گا اس باب کا بیان ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہاں پر صرف عبداللہ کا ذکر ہے اور ذکر کیا گیا کہ جیسے مطلقاً عبداللہ اللہ آئے تو ان سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہوتے ہیں ان کی مختصر فضیلت بھی میں نے بیان کی کہیں تو ان چن ادا لبی ست کم اس وقت تم لوگوں کی حالت کیا ہوگی کہ ایسے ایسے کتنے جنم لیں گے کہ ایک جوان دیکھ کر کے اسے بوڑھا ہو جائے گا یعنی شدت کتنے کی شدت اس قدر ہوگی کہ آدمی کو سوچنے کی تاب نہیں ہوگی ایک بوڑھا آدمی جس طریقے سے منظرد ہوتا ہے گھبراتا ہے اس طریقے سے ایک آدمی کتنے کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے گا یہی ہے کبیر ویر صغیر اور چھوٹا آدمی بڑا ہو جائے گا بعض علما نے کہا ہے پھر بڑا آدمی جو ہوگا بوڑھا ہوگا وہ خاموش رہے گا اس فتنے میں اور چھوٹا ہوگا وہ بڑبڑ بڑ کر کے زمان کھولے گا بولے گا وہ تقیدہ سننا اور لوگ اس کو سنت بنا لیں گے کہ یہی اصل طریقہ ہے فتنے کو یہی اصل دعوت کا طریقہ ہے بولیں گے اسی طریقے پر دعوت دو گے تب تو دیکھتے ہو نا پڑا کی دعوت پر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا یا اتنے لوگ حق کی طرف آ رہے تمہاری دعوت پر کچھ بھی نہیں آ رہے وہ ایک تقریب ہننا سے سننا ایک نئی ایجاد کردہ طریقے کو نئی دعوت کے طریقے کو لوگ کہیں گے کہ یہی طریقہ اصل ہے تم اگر مخلص ہوتے تو بھی ہوتی لوگ بات کو مانتے اس نیزان اور معیار کی حقیقت کیا ہے میں نے مغرب سے قبل بیان کیا تو ایسا لوگ معیار بنائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا سن <السُنَّة> جب اس بداعت کو ختم کرنے کے لیے علماء اٹھیں گے کہ یہ بداعت کا طریقہ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو لوگ کہیں گے ارے تم سنت کو بدل کر کے بداعت کو لا رہے ہو یعنی علماء بداعت کے قلع عما کے لیے اٹھیں گے اور سنت کو نافذ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ پہلے جو بدعت ختم ہو گئی تھی اگر حقیقت و سنت ہے وہ بداعت کو لانا چاہ رہا ہے اور سنت کو ختم کرنا چاہ رہا ہے یہ کتنا ہوگا اور جیسا کہ جس سے ہم لوگ گزر لے رہے ہیں قالو محمتا ادا لکھے آبا عبد الرحمان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیات کی ابو عبد الرحمن یہ کب ہوگا کس وقت ہوگا اس کے آثار کیا ہیں علامت کیا ہے نشانیاں کیا ہیں سنیے ابا قرم یہ اس وقت ہوگا پڑھنے والے زیادہ ہوں گے عمل نہیں ہوگا قرآن کی تلاوت کریں گے خوب گاڑھی تلاوت کریں گے قرآن سننے تو ایسا لگے گا روتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں لیکن عمل نہیں ہوگا وکلت فخا حکم کم ہو جائیں گے دو چار کتاب پڑھ کر کے لوگ مفتی بن جائیں گے فراہ کی جو حیثیت ہوگی وہ بالکل سونے میں پڑے ایک بوڑھے کی ہوگی غیر فقی لوگ دندنا رہے ہوں گے اس وقت ایسا کتنا ہوگا وہ کسورت عمارا حکم اور تمہارے عمرہ زیادہ ہوں گے اور جو امین ہیں امانت دار راز کی امانت داری کرنے والے کسی کے پاس حقیقی طور پر امانت رکھے اس کا پاس و لحاظ رکھنے والے بالکل کم ہوں گے اور کب ہوگا ورز تم اسدی دنیا بیامری کہ لوگ آخرت بیچ کر کے دنیا کر علم کا عوض دنیا میں چاہیں گے علم کا عوض دنیا میں چاہیں گے علم کے بدلے جنت ملے گی اور اس کے بارے میں بہت سارا بیان آئے گا ان شاء احادیث بھی آئیں گی اس کے بدلے لوگ دنیا چاہیں گے اس قسم کا جب ہونے لگے کہ قرہ زیادہ ہو جائیں عمل کرنے والے کم ہو جائیں دو چار کتابیں پڑھ کر کے لوگ فقیر بننے لگے اور علماء جو ہیں ان کو بالکل محجور کر دے چھوڑ دیں ان کو کیا معلوم ہے ان،, ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے دو چار عربی کی کتابیں پڑھ لیا انہوں نے ان کو انگلش معلوم ہے کرنٹ افیئر کے کھلواقے بھی نہیں معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے یہ کیا جانے گئے دو وقت کے جو امام ہوتے ہیں دو وقت کی نمازوں کے وہ کیا جانے گئے داڑھی رکھ لینے سے ٹوپی رکھ لینے سے اور کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن اہمیت شیخ الاسلام ابن سیم کہہ لینے سے علم تھوڑی نہ ہوتا ہے دنیا کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو گھومو جاؤ دیکھو اس کے بعد جا کر کے علم ہوتا ہے اس طریقے کی باتیں لوگ کرتے ہیں علماء کے بارے میں تو ابن مسحد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے کا زمانہ ہے کہ جب فوقہ بالکل کم ہو جائیں اٹھا لیے جائیں ختم ہو جائیں یا فقاہ کی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں نہیں رہے تو اس وقت یہ ہوگا اور دنیا علم کے بدلے سے یعنی آخرت کے عمل کے بدلے دنیا چاہی جائے گی کہ ہم قرآن حدیث بیان کریں لیکن مقصود ہمارا دنیا کے اندر مال و زر ہو یا پھر شہرت ہو اس کے بعد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ میرے شروعات شروعات ہے ابن سیرن رحمہ اللہ کا اس کا حکم میں نے نہیں لگایا پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں سیم بات میں اسی میں بات میں باب طغیر زمانے اس کے حکم کی تحقیق میں نے صحیح سے نہیں کی یہاں پہ جو اسمعلوم جی میں نے لکھا جانع و بیان العلم کا لیکن اس کی تحقیق تو مجھے شک ہے یہاں پہ میں نے تعلیم کچھ اور چاہا ہے تو اب نے رحمہ اللہ کہتے ہیں اول من اولقاص ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقیاس <تصفح> کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور شمس و قمر سورج شام کی پوجا قیاس کے ذریعے سے ہی کی گئی تو سب سے پہلے ابلیس نے کیسے قیاس کیا مطلب یہ کہ اپنے عقلی گھوڑے کیسے دوڑایا ابلیس نے کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے فوراً کہا خلق تنیمنارم خلق من قیم آپ نے مجھے اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے اور آگ کیا ہوتا ہے شولا اس کا اوپر کی طرف جاتا ہے اور مٹی تہ میں ہوتی یعنی زمین کے پاؤں کے نیچے رون دی جاتی ہے ایک اوپر اٹھنے والا نیچے جھک کر کے نیچے والے کو کیسے سلسلہ کرے تو یہ اس کی اقلانی بات تھی تو ہر چیز میں یہ بھی ہوتا ہے جواب دینے میں یہ الاجیکل آنسر ہے بولتے ہیں مطلب غیر منطقی جواب تو آپ کے حساب سے غیر منطقی ہے لیکن قرآن حدیث کے حساب سے عین منطقی ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی جو اس کو اس منطق کو سمجھ سکے بس سمجھ رہے ہیں نا تو ہر چیز میں لوجک عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حالت ایام مخصوصہ میں جو خواتین کو آتے ہیں حیض میں جو نمازیں چھوڑی جاتی ہیں اس کی ہم قضا نہیں کرتے ہیں لیکن روزے کے قضا کرتے ہیں وجہ کیا تو حضرت رض نے جواب نہیں دیا کہا فوراً لگتا ہے تو خارجیا کہ نہیں, نہیں میں خارجیے نہیں ہوں میں تو ایسی پوچھ, پوچھ رہی ہوں کہ خارجی لوگ ہی ایسی بات کرتے ہیں ہر چیز میں اپنی گھوڑے دوڑاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کنان عمر بقضاء قبا وجال عمر بے قبا جواب دیکھیں انہوں نے وجہ نہیں بیان کی تو اللہ کے نبی نے ایسے حکم دیا تھا کہ نماز کو قضا مت کرو اور خزا کرو آج ہر چیز میں علت تلاش کرتے ہیں سبب تلاش کرتے ہیں ہر چیز میں اور یہ ہوتا ہے اور جو معتزلہ سے فرقہ ہے نا معتضلہ اگر اس کے اصول کو جانیں گے تو نفس کے اوپر عقل کو مقدم کرتے ہیں اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ عقل جو ہے کسی چیز کو سمجھنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتی ہے اور عقل قطرت غلط نہیں ہوتی لیکن نصوص جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی راوی ہو سکتا ہے کہ کا ہو لیکن یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جھوٹ بولیں اس کی وجہ سے وہ نصوص کو نیچے رکھتے ہیں اور سب سے پہلے عقل کو مقدم کرتے ہیں تو معتزلی فکر کے جو متاثر ہوتے ہیں عموماً وہ عقل کو مقدم کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث پہلے قرآن و حدیث اور آپ کی عقل پہنچی کہاں تک جن عقل والوں کی عقل حیران رہ گئی ان عقل والوں کا ایک پرسینٹ بھی عقل آپ کو نہیں ملا ابھی امام مالک رحم اللہ کا بیان ہوا اور دوسرے دیگر علماء کا جنہوں نے اپنا تن من دھن دن رات ایک ایک لمحہ صرف علم کے حصول میں گزارا وہ چالیس چالیس مسائل پوچھنے پر کہتے اللہ نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا اور ہم پہلے عقل کا استعمال کر کے ایسا ہے تو ایسا اس لیے ہوگا اور اس کے بعد اس کو جواب دیتے ہیں تو اس لیے اس چیز سے بچیں کیونکہ اللہ نے آپ کے عقل کے مطابق دین اسلام کو نہیں اتارا ہے دین اسلام وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہیں ایک صاحب نے سوال کیا یہ عقل کی بات آئی تو سوال کے اندر ایک جواب آیا کہ قرآن یا حدیث کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی قرآن حدیث یہ صحیح بات ہے لیکن کس کی عقل کا خدا آپ کے فہم کا جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے آپ سے زیادہ کوئی اور سمجھتے ہیں ان سے زیادہ کوئی اور سمجھتا آخر وہ کون ہے جس کے عقل کو پیمانہ بنایا گیا تو اس کو کسی نے جواب دیا جواب دینے والے نے کیا آپ وزو کرتے ہیں کہا ہاں کہا ریا خارج ہونے کے بعد وضو کا حکم ہے اگر آپ کو نماز پڑھنا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس جگہ سے وضو ٹوٹا ہے اس کو دھلا جائے لیکن وضو کرنے میں وہ جگہ بالکل بھی نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب کل سے آپ بلا وضو نماز پڑھیں گے بات آپ لوگوں نے سمجھا بات عقل کو پیمانہ بنانا آپ ہر جگہ پر ٹھوکر کھائیں گے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لین ادروی لٹانا اسفل الفی بل مصف بن احل ہے کہ اگر تین میں عقل کا دخل ہوتا تو عقل یہی کہتی ہے کہ موزے پر مسا نیچے ہونا چاہیے کیونکہ گندگی نیچے رکھتی ہے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس لیے عقل کا دخل نہیں تو قیاس جو یہاں پر یہ آئی ہے مذمت آئی ہے قیاس کی تو یہ وہ اس قیاس کی مذمت ہے جو بغیر دلیل کے کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دلیل جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے وہ دو ہے کتاب اور سنت اور اس کی فرعی دلیل قیاس ججما یعنی اجماع اور قیاس یہ بھی دلائل دیتے ہیں کہ جیسے مسائل نازلہ ہیں نئے نئے مسائل ہیں ابھی مثال کے طور پر مینا اس قدر مینا میں بھیڑ ہوتی ہے کہ جو مینا کے حدود ہیں اس سے باہر لوگ جاؤ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ مینا میں رہ پائیں کسی بھی صورت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اب اس کو کہتے ہیں مسئلہ نازلہ یعنی ایسا مسئلہ جو بالکل طاری ہو گیا اس کے بارے میں کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس کے اشارات موجود ہیں قیاس اسی کو کہتے ہیں مبنی ہو اور قیاس کے بہت سارے شروط اور ضوابط ہیں کہ حدیث سے اوپر قیاس کیا جائے گا یعنی قیاس میں جو روشنی پڑے گی لائٹ پڑے گی وہ قرآن اور حدیث کی ہوگی اپنے من سے نہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں ہم جو قیاس کر کے آپ کو بتا رہے ہیں یہ قیاس اس قرآن کی آیت یا اس حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں یہ میری کوئی اپنی رائے نہیں تو اگر کوئی ایسا قیاس ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہے تو وہ قابل قبول ہے اگر وہ قیاس صحیح ہے تو موافق سنت کے موافق ہے قرآن عزیز کے مخالف نہیں ہو رہا ہے تو قیاس قابل قبول ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ قیاس کو بالکل لیا نہیں مانتے کہتے ہیں کہ قیاس ویاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو ایسا کچھ نہیں تو قیاس کا مطلب جو ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنی رائے سے کیا اس کو قیاس کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا قیاس کا دو مطلب ہوتا ہے ایک آدمی اپنی رائے سے کیا بغیر کسی دلیل کے بالکل مذمت قابل قبول نہیں ہے لیکن ایک آدمی عالم ہے پڑھا لکھا ہے اس کے اصول جانتا ہے ضوابط جانتا ہے اور قیاس کے طریقے کو جانتا ہے اس بنیاد پر وہ قیاس کر کے وہ کہہ رہا ہے اور آپ کو وہ دلیل بھی دے رہا ہے اس قیاس سے اور اس دلیل کے موافق ہے کسی دوسری دلیل سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس قیاس کو قبول بالکل کریں دوسرا بات ہے یہاں پہ بابن کی کراہی اخذ اخدی رائے کو کسی کی عام رائے کو لینے کا بیان کہ اس کو لینا ناپسند کیا گیا ہے سلف کے منتقل تو یہاں پر ابھی جو بتایا خیال کس رائے کا یہاں پر ذکر ہے رائے المبنی غیر علاغیل منل کتابی وسلم یعنی ایسی رائے یا ایسا قیاس جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہو تو آپ ایسی رائے اور ایسے خیال کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیجیے اور اس کو نہیں لے سکتے ہیں ایسے خیال کو لینا جائز نہیں ہے اور عبیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی بدعتیں انجام پائیں وہ سب اسی قیاس کے راستے سے لوگوں نے بغیر دلیل کے قیاس کیا یا اگر دلیل معلوم تھی تو قیاس کرنے کا طریقہ نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے غلط قیاس کیا اور بدعات کا جنم اسی راستے سے ہوا تو اگر کوئی قیاس جیسا کہ میں نے بتایا کتاب و سنت پر مبنی ہے کتاب سنت سے ماخوذ ہے مثبت ہے مستدل ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں تو اس بات میں امام شابی کی امام شابی کا اثر ہے کہ جو بات یہ لوگ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نق نقل کر کے سنائیں اسے لے لو اور جو اپنی رائے سے کہیں اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈھیر پر پھینک دو وہ میں قالو ہو گیا فلق خوش کہتے ہیں گندگی کی جگہ کو تو اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے آتی ہے احلن و مرحبا لیکن ہر قرآن اور حدیث کی بات آپ, کا آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فہم سلف کے مطابق نہیں کیونکہ معتزلہ بھی کہتا ہے قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے لیکن وہ دلیل قرآن اور حدیث سے دیتا ہے اپنے کلام پر قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے جتنے بھی جاتی فرقے ہیں سب کے سب قرآن حدیث سے استدلال لال کرتے ہیں آپ یہ کہیے کہ یہ آیت اور حدیث جو آپ بتا رہے ہیں صحابہ نے تابعین نے اس کو کیسے سمجھا تھا جیسے آپ نے سمجھا ویسے یا ان لوگوں نے جیسے سمجھا ویسے اس لیے ایک آیت قرآن نجی کے اندر ومن رسول ہدا ویب و سبھی علم جو ہدایت کے آ کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کے راستے کی پیروی نہیں کرے گا اسے چھوڑ دے گا مخالفت کرے گا ما تولا تو اس کے بعد وہ جس گمراہی کے راستے پر جانا چاہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے ادھر ہی پھیر دیں گے وہ نسلی جہنم اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور جہنم رہنے کے اعتبار سے بہت برا سکانا شہلوانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ومئی عغیر رسدی منیم جو ہے اس اگر اس کا ذکر نہیں بھی ہوتا پھر بھی آیت کامل تھی آیت آیت کے معنی میں بالکل کوئی بھی کمی اور خلل نہیں ہوتی کیسے ومئی مشاطر رسول ممبا دماطین الہ <الْحُدَى> الہدا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد تو اس کے لیے کیا ہے جہنم کا ٹھکانا ہے لیکن بیچ میں ومیت طب عغیر منی صحابہ ارام کے طریقہ کار کو اپنانے کی تلغیل کیا اللہ نے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم اپنے فہم سے نہیں صحابہ اور تابعین نظام کے فہم سے سمجھتے یہ فہم سلط لازم و منظوم ہیں اس کے بنا آپ کہیں نہیں جا سکتے تو جو اصطلاح کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر قبیلہ گناہ کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے خواتین جو لوگ ہیں جیسے آپ نے جھوٹ بول لیا آپ کو کہیں گے وہ کافر گیا زنا کر لیا آپ کافر گیا دلیل قرآن حدیث سے اسصل کرتے ہیں قرآن حدیث سے استلحال کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں امن المحم بیما انصل اللہ قولا فرون جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر یہ قرآن کی آیت ہے سورہ معدہ کی آیت امن المحم بیما انصل اولا اکم الکا فرون جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے اس آیت سے واضح سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے فیصلہ کرے وہ کافر ہے کافر کا مطلب در اسلام سے خارج اور ہر جگہ پہ آپ کو ملا ہوگا خاص کر کے ولی امر جو حاکم ان کے خلاف ورغلانے والے ان آیتوں سے استعمال کرنا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت تو آقر صحابہ نے بھی سنا تھا نا انہوں نے اس کو سمجھا تھا تو اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام سے اس کی تقسیر میں مروی ہے ان کا قول کہ اس کفر سے مراد کفر کفر ہے چھوٹا کفر ہے ایسا کفر ہے جو دائر اسلام سے خارج نہیں کرتا کسی کو کہتے ہیں سہم صدق ہم نے سمجھا بھائی کافر ہے یعنی اگر آپ نے قرآن حجیب کے خلاف فیصلہ کیے یہ کافر ہو گیا اس کے خلاف خروج جائز ہے صحابی کہہ رہے ہیں یہ ککر سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے کفر سے مراد کفرن کپرند کفر رہے اور ابن عبدالغرحم اللہ نے اس کے اوپر اجما نقل کیا سنت والجماعت کا کہ اس آیت کے اندر کفر سے مراد کفرن کپرند کفر ہے کفر اکبر نہیں ہے جو انسان کو دائر اسلام سے خارج کرتے تو اب جو لوگ تقریر میں تحریر میں کہتے ہیں فنا جگہ, فنا جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا فنا جگہ فیصلہ کیا گیا ایسا کس وجہ سے کیا گیا تو مملکت جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو بادشاہ ہوتا ہے رموز مملکت خیش ختنواد جو بادشاہ بادشا کے راج ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس حساب سے اس کے فیصلے کر رہا ہے تو کسی پر بھی کفر کا یا کسی بھی چیز کا حکم لگانے سے قبل آپ دیکھیں کہ صحابہ کا اس سلسلے میں تعامل کیا تھا کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سمجھایا وہ جماعت کون سی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے صحابہ کی جماعت تھی اور اللہ نے کہا قین اِن کہ آنے والے لوگ اعصاب اکرام اسی طریقے سے جین اسلام کو سمجھیں گے ویسا ہی ایمان لائیں گے جس کیفیت اور طریقے پر آپ لوگوں نے سمجھا ایمان لایا ہے تو ان کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ اور دوائی ملے گی وہی طل اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گے تو ان نوا ان کی شکا اختلاف میں پڑ جائیں گے گمراہی میں پڑ جائیں گے تو اس لیے قرآن و حدیث کا ہر کوئی کیا میں آیا حدیث آیا یہ نے کہاں سے کیا ہر آدمی کی لگام اگر ڈھیلی کر دی جائے یا بے لگام کر دیا جائے کہ ہر کوئی قرآن و حدیث کے اندر سے استدلال کرے تو پھر قادیانی بھی قرآن سے استدلال کر سا. قادیانی بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں پڑا ہو پالا یا جن لوگوں کو جن لوگوں کا سامنا ہوا ان سے آپ دیکھیے قرآن حدیث سے بلکہ بعض علما سے بعض علماء کے اقوال سے بعض اقوال سے جب زمان ہیں دو معنی کے کا احتمال ہے اس ان اقوال کے اندر قادیان اس سےال کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں اب کیا کر لیں گے تو اس لیے جب علماء تو آپ علما کے پاس رہیں گے اس کے مہانی کو سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ علم قرآن حدیث سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو جا کر کے آپ کو پتا چلے گا کون فرقہ گمراہی پھیلا رہا ہے اور کون فرقہ آپ آپ کے سامنے اچھی باتوں کو اور اللہ اس کے رسول کی فہم سلب کے مطابق باتوں کو رکھ رہا ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی بڑا عظیم اثر ہے, اثر ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر کبھی کبھی تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے کچھ مثال یہ کر کے سمجھایا جائے اور بالمثال مثال المقال عربی میں ایک کہاوت ہے مثال کے ذریعے سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے بے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مثال بیان کی اور کہا مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کو اس سمجھ میں آئے تو تقریب افہام کے لیے یعنی فہم سے سمجھ سے قریب کرنے کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا خط خطینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ زمین میں ایک لمبی سی لکیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور کہا ہادیل سبیل اللہ, یا اللہ کا راستہ یعنی کہ جو لکیر کھینچی ہے وہ اللہ کا راستہ ہے یعنی اللہ رب العالمین کا راستہ مستقیم ہے سیدھا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آدمی سیدھا مستقیم پر سیدھا چلتا جاتا ہے اس کے اندر کوئی کہیں پر ٹیڑھا پن نہیں ہے احجاج نہیں ہے اس کے اندر پھر اس کے بعد وقت کا خطوطن ہی وہ شمالی یہ جو لمبی لکیر کھینچی تھی اس کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا حاج یہ سب الفرقہ یہ پگڈنڈیاں ہیں جو شاہ راہ سے کرتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں الا کل سبیلی شیفان سیدھا راستہ سیدھا راستہ اللہ رب العالمین کا راستہ اسی راستے سے یعنی کہ وہ الگ سے راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچا لمبی سی اور اسی راستے سے چند لکیریں دائیں بائیں پھینکا اسی راستے سے کچھ راستے نکلتے ہی ہیں یعنی اسلام کے نام پر کچھ راستے بھی ایجاد ہوں گے اور ہر راستے پر جو چھوٹے چھوٹے راستے پر ڈنڈیاں ہیں اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہے بلاتا ہے ارے یہ راستہ بھی تو اسلام ہی سے آتا ہے میرے بھائی ایک مسجد کے چار دروازے ہیں کسی سے بھی داخل ہو جاؤ مسجد ہی میں داخل ہو ہوگے نا مثال دیتے ہیں لوگ چاروں مذہب کے حق پر ہونے کی کہ چاروں گیٹ میں سے کسی سے بھی داخل ہو آپ ایک ہی مسجد میں داخل ہوں گے تو چاروں مسلط میں سے جتنی بھی اطلاع کریں آپ ایک ہی جنگت میں داخل ہوں گے یہ مثال غلط مسجد میں داخل ہونے کے لیے چار دروازے ہو سکتے ہیں لیکن اسلام پر چلنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی کہ اسلام کے راستے سے ہی کچھ راہیں نکلیں گی جو لوگ نکالیں گے اور ہر راستے پر شیطان ہوگا اور شیطان یہ کہے گا یہ طریقہ اسلام کا ہے تم ادھر آؤ نہ مدعا پر وہ تمام کے تمام وہ راستے ہوں گے جو لوگوں کے دلوں میں اختلاف پیدا ہوں کریں گے اور بعض صرف نے جیسے سفیانہ سوری رحمہ اللہ نے کہا کہ سبول متفرقہ سے مراد بداق کی راہیں ہوں گی جو اسلام کے نام پر کھولی جائیں گی یا ایجت کی جائیں گی الحل صدی المنہ سیپان عیدئی اور اس کے بعد آیت تلاوت کی وہ انحا ادا شراثیم مستقیم یہ میرا سیدھا راستہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی پیروی کرو ولاقت کبھی اور صوب الحفا ر صدی بھی بدعت و شہوات کے راستے کی پیروی نہ کرو اگر ان راستے پر جاؤ گے شیطان کے دہکاوے میں آ کر کے تو سوائے گمرہی کے سوائے ہلاکت کے تمہیں وہاں پر کوئی دوسری چیز ملنے والی نہیں ایک اثر ہے عمر ابن, عمر ابن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یحیا کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھتے تھے ان کے گھر کے پاس جب آپ باہر آتے تو آپ کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتے اور ان کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے اور یہ ایک شوق ہوتا تھا فرص ہوتا تھا کہ چلتے چلتے راستے میں کچھ علم مل جائے کچھ سوال کر لیں کچھ فائدے کی یہ بات بتا دیں یہ فرص ہوتا تھا لیکن کیا علماء کے لیے ایسا کرنا درست ہے کہ ان کے پیچھے لوگ چلیں تو اس کا بھی اثر آئے گا اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا اللہ تا آخاب حکم پیچھے لوگ نہ چلے تمہارے اس سے آئے گا تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ ہے تو صحابہ کرام ان چیزوں سے پاک ہیں ہم ان کے ساتھ حسن زن ہی رکھیں گے کیونکہ اس حسن زن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا باقی دوسری جماعت کے لیے تصدیح اللہ رب العالمین نے یعنی دوسرے نسل کے لیے جیل کے لیے تذکیہ نہیں کیا بہرحال تو یہ لوگ اس لیے رہتے تھے علم کی تلاش میں کہتے ہیں ہمارے پاس ابو موسا رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں جلیل القدر صحابی آئے انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن ابھی باہر نہیں آئے ابھی باہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیات ابو عبد الرحمن تھی ہم نے کہا نہیں پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا صحابی ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے انتظار میں کیوں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جلیل کی کتنی تعریف کی اور ان کے علم کی کس قدر گواہی کی تو وہ بھی بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے تو ہم سب ان کی طرف کھڑے ہوئے ساتھ چلنے کے لیے ان سے ابو مسا شری رسی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمان یعنی عبداللہ بن مسعود میں نے مسجد میں ابھی ایک کام دیکھا اے حدیث آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا ابو موسا شری رض اللہ میں کہتے ہیں کہ میں نے ابھی مسجد میں ایک کام دیکھا ہے لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو عبداللہ مسود رض نے کہا وہ کیا ہے کیا کر رہے ہیں لوگ تو ابو موسا نے کہا ابو موسری رض اللہ نے اگر آپ زندہ رہے تو اسے دیکھ لیں گے یعنی چل کر کے دیکھ لیجیے ابو موسا رضی اللہ نے کہا میں نے ایک جماعت کے حلقوں کی شکل میں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے گروپ بنا کر کے بیٹھے ہیں گروپ بنا کر کے جو بیٹھتے ہیں اور بعض جگہوں پر ہوتا ہے وہ پتھر یا چنا اس کے اوپر ذکر وسکار جیسے کہتے ہیں لا کسی کو مصیبت ہو گئی تو کسی مدرسے میں के کے کہتے ہیں میرے والد کے لیے لا اللہ صبح نے کہیں نکلتے میرا ظالمین ایک لاکھ مرتبہ پڑھ دیجیے پھر پتھر ہوتا ہے یا چنا یہ تجربے کی بات میں ٹھہرا ہوں میرے ساتھ ہوا ہے جس مدرسے میں تو کہا کہ ہلکے میں لوگ بیٹھے ہیں گروپ بنا کر کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور ہر ہلکے میں گروپ میں ایک آدمی ہے ان کے ہاتھ میں کنکڑی ہے چھوٹی پتھر چھوٹا پتھر فیاقول وہ آدمی جو اکیلا ہے گروپ میں ایک آدمی کہتا ہے کب بھی رو اللہ اکبر کہو ایک سو مرتبہ فیاقول ہل لی سو مرتبہ لا الہ الا اللہ فرا. تو وہ لو سو مرتبہ اللہ کہتے ہیں سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں السوام مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک گروپ بنا ہے جس میں لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ افضل ذکر ہے اس کا ورد کر رہے ہیں کیا خرابی ہے اس دیکھیے دیکھیں عبداللہ بن مسعود نے کہا ماں دا پل چلا کیا کہا تم نے ان لوگوں سے کہا ماں پل تم شی انتوار اب انتظار امریک میں نے آپ کے انتظار میں ان سے کچھ بھی نہیں کہا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سے افضل ہے کئی حدیث میں وراثت کے مسئلے میں کہا اب ابو مساثی رضی اللہ عنہ نے کہ جب تک یہ زندہ ہے مجھ سے وراثت کا مسئلہ نہ پوچھا کرو تو جانتے تھے کہ ان کی فضیلت کیا انہوں نے کہا میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ اس کو بتائیں گے یا ابو مساشری صحابی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات موقع پہ ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے انتظار میں کچھ نہیں کہا تو بن رضی اللہ عنہ مسود علامہ کیوں نہیں تم نے کہا ان سے کہ تم سبحان اللہ جو کہہ رہے ہو ایک سبحان اللہ کا ثواب نہیں ملے گا اس ایک ایک کے اوپر تمہارے لیے گناہ اللہ نے تیار کر رکھا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے بدلے سو گناہ گناہ کو گنتی کرو ثواب کو نہیں کیوں وجہ وَرَمِنْتَ لَهُمْ أَلَّا يُضَيِّعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ کہ ان کی نیکیوں میں سے وہ اپنی برائیوں کو شمار کریں اور ان کو ضمانت دینا کہ اس طرح گننے سے ان کے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی جی. یعنی ان کی نیکیاں جو لا الہ الا اللہ نئی طریقے سے نئے طریقے سے گن رہے ہیں اس سے ان کی نیکیاں ضائع ہوگی برباد ہوگی اس کے اوپر ان کو گناہ ملے گا مدا مح ہم لوگ چلے ایک ساتھ آئے جہاں کے جو گروپ بیٹھے تھے ان کے پاس وہ گئے فوا ففا ان کے پاس کھڑے ہو کر کے فقال کہا مد اللہ ارا تم کسنا کیا کر رہے ہو یہ تم جو لا اللہ اللہ اکبر کہہ رہے کیا کر رہے ہو آخر کہاں سے لائے اس کی دلیل کیا ہے یا ابا حسن اردو بھی تقبیر تصویر کنکڑی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ الہ اللہ گنتی کر کے پڑھ رہے ہیں مدد لے رہے ہیں اس کی گنتی میں تو انہوں نے کہا اردو صحیح گنتی کر رہے ہو نیکی کی گنا کو گنتی کروام اللہ حسن کی کم شیم یہ سجو تو کے طور پر کہا گارنٹی لیتا ہوں تمہاری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی یعنی نیکی کے نام پر جو کر رہے ہو یہ صرف گنا ہی گناہ ہوگا بالکل ضائع نہیں ہوگا گنا ملے گا پورا وہی حکم یا امت محمد اے کتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چلے گئے ہم صحابت نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم متوفرون صحابہ موجود ہیں علماء صحابہ موجود ہیں اور تم ہلاکت کے راستے پر جا رہے ہو وہاں یہی کیا وہ لمسبل لمتبل کہ یہ لم تبلی کہ تَبُلْ تَبْلْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ابھی پرانا بھی نہیں ہوا ہے وفات کو چند عرصہ گزرا ہے برتن بھی ابھی ویسے یہ ٹوٹا نہیں گیا یعنی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی چند عرصہ گزرا ہے <تصفح> ملتی من محمد <تصفح> <تصفح> کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی شریعت کے اوپر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ بہتر شریعت ہے کیوں؟, کیوں کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کی دلیل نبی کے شریعت میں موجود نہیں ہے تو آخر تم کس شریعت سے اس کی دلیل لے کر کے آئے ہو اور کنکریوں پر تم ہسا ہنسا کے اوپر کنکری کے اوپر تم سبحان اللہ الحمدللہ للہ پڑھ رہے او محبت باب ادل کیوں گمراہی کے راستے کو کھول رہے کیوں گمراہی کے در پر پڑے ہو جس چیز کو نہ صحابہ نے کیا نہ پڑھے علماء صحابہ نے کیا اس چیز کو تم کر رہے ہیں یہ گمراہی کے کھولنے کا اکراستہ ہے ان لوگوں نے کہا دیکھیے جواب دیکھیے ان لوگوں کا عوام کا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا بن مسعود رضی الرحمان غصہ مت ہوئیے ہمارا ارادہ صرف اسے خیر و بھلائی کا تھا کہ سو سو مرتبہ پڑھیں گے اللہ کو راضی کریں گے یقیناً وہ اچھی چیز کر رہے ہیں صرف اس میں ایک کنکڑی شامل ہوگی باقی سو مرتبہ اپلال پڑھے سبحان اللہ پڑھے الحمد للہ کوئی بھی حرج نہیں ہے لیکن صرف ایک کنکڑی آ گئی ایک کنکڑی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ دلا دیا یہ غیرت تھی ایمانی غیرت تھی کہ جہاں جہاں پر اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو یا ایسی چیز پیدا کی جا رہی ہو دین کے اندر جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا چاہیے آپ کی ایمانی غیرت جوش مارنی چاہیے صرف ایک کنکڑی کے آ جانے کی وجہ سے اتنا غصہ ہو گیا اور اس کے بعد کہا وکم یہ کہاوت بن گئی مطل مشہور ہو گیا وہ کم مری دل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن بھلائی کو پہنچ نہیں پاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کیا قرآن مجید میں ہاں میل کچھ پریشانیاں ایسی نشان طرقه هنگه لكن اللہ رب العالمين كان هنکے کوئی قدر قیمت دین اور اججا اللہ رب العالمين افحسب الذین کفروا ان يستخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جهنم للكافرین نسل قل هل ننبئكم بالاخترین اعمال الذین ضل سعیهم في الحياة السنیا وهم يحتجون انهم يحسنون صنعا انا بس الله. بعض لوگوں کے الہلب حکم بالآسرین احمدہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ لوگ عمل کے اعتبار سے بالکل گھاٹے نہیں ہوں گے اور ان کی پوری کوششیں اور محنتیں ضائع برباد ہو گئی ہوں گی وہ, وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ برائی پر قائم تھے انشاءاللہ بقیہ مکمل کریں گے ہم نماز کے بعد انشاءاللہ